اضب من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد رسنا موساب آیاتنہ و سلطان مبین اللہ فراؤن و فقال ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عثت بربي وربكم إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقدم بلبئی ناتم رب و این کو کازب فالحذن یوسب کم باد ان اِن لا یہ من ہو مصرفن کذاب مقصد سور مومن کا شرقِ دعا کی نفی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں اور پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے کہ حاجتوں میں صرف اسی ذات کو پکارا جائے ویسے تو یہ دعویٰ اور یہ مضمون پورے سورہ مومن میں پھیلا ہوا ہے لیکن تین آیات میں یہ دعویٰ ہے اور امر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر چودہ میں فد اللہ مخلثین علین دوسری مرتبہ آیت نمبر ساٹھ میں وکال رب کم ادعونی استجب لکم اور تیسری مرتبہ آیت نمبر پینسٹھ میں ہول ہی الف فد مخلصین لہ الدین پھر اسی دعوے پر آنے والے حوامی میں اعتراضات اور شبہات ذکر کیے جاتے ہیں جن کے جوابات دیے گئے ہیں سورہ مومن کی یہ ابتدائی آیات یہ بطور تمہید ہیں جن میں حوامیم صبا کے اس مضمون کی طرف مختصر الفاظ میں ان بائیس آیات میں اشارہ کیا گیا اور یہ پورے حوامیم کا گویا کے خلاصہ ہے اب یہاں سے آیت نمبر تیئیس سے حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ یہ تمام پیغمبروں کے واقعات سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام جی ان کے واقعے کے ذریعے پیغمبر کو تسلی دی جائے اور مبلغ کو شجاعت دی جائے ثابت قدمی دی جائے اس امت کی زیادہ تشبیح یہ اس امت میں جو مخالفین ہیں تو ان کے ساتھ بھی زیادہ تشبیح ہے جیسے فرعونی تھے اسی طرح حضرت موسا علیہ السلام پھر ان کے تابے داروں میں بعض سامری کی طرح منافق بھی تھے یعنی اس امت کے احوال بنی اسرائیل کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے قرآن جگہ جگہ حضرت موسا کے احوال کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسا کا یہ واقعہ اور حضرت موسا کے متعلق آیات یہ ذکر کی جاتی ہیں سورہ عراف میں جب ہم آیت نمبر انسٹھ میں حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ یہ ہم ذکر کر رہے تھے وہاں پہ ایک کتاب کا حوالہ میں نے دیا تھا مصر کے ایک عالم ہے محمد ابن احمد محمد ابن احمد العدوی ان کی کتاب ہے دعوت الرسل دعوت الرسل میں نیٹ پہ اویلیبل ہے دعوت الرسل میں وہ ان پیغمبروں کے یہ واقعات ذکر کرتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے ان واقعات میں بہت زیادہ فوائد ہیں سینکڑوں فوائد انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات میں ہیں حضرت موسا کا واقعہ سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے تو اس واقعے میں زیادہ فوائد اور زیادہ اشارات ہیں ورنہ اگر قصہ مقصود ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرح ایک ہی مرتبہ یہ ذکر کر دیا جاتا لیکن قصہ مقصود نہیں ہے یہاں پہ بھی حضرت موسا کا یہ واقعہ یہ بطور تسلی کے ہے مبلغ کی ثابت قدمی کے لیے تثبت کے لیے اور ترغیب فی تبلیغ پہ اور تبلیغ میں تجزی بہادری دینے پر اور شجاعت دینے پر یہ آیات یہ ذکر کی گئی ہیں دوسری جانب پھر آیت نمبر اٹھائیس سے رجل مومن پھر اس کا اس کے متعلق آیات ذکر کی گئی ہیں کہ جب انسان یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا دین بیان کر رہا ہوتا ہے تو مبلغ یہ نہ سوچے کہ میرا یہ بیان یہ رائے گا اور یہ بیکار جا رہا ہے تم اگر حق پر قائم ہو اور تم اگر حق بیان کر رہے ہو تو تمہارا یہ بیان جن لوگوں میں عقل اور شعور ہے تو یہ ان کے دل و دماغ میں راستے بناتا ہے اور تمہارا پیغام یہ تسلیم کر لیا ہوتا ہے انہوں نے اسی لیے وقت آنے پر وہ اظہار کر لیتے ہیں تو تم بیان کرتے رہو تمہاری تمہارے دفاع کے لیے دشمنوں کی قوم میں دشمنوں کی صفوں میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو تمہاری طرف سے دفاع کریں گے تو اسی لیے تم اپنا کام یہ روکو نہیں اور اپنا کام یہ کرتے رہو ولقد ارسل موسا بے آیاتنا وہ اور تحقیق بھیجا تھا ہم نے موسا علیہ السلام کو بے اپنے دلائل کے ساتھ وہ مبین۔ بالخصوص دلیل واضح کے ساتھ دلیل واضح کے ساتھ یا تو بے آیات سے مراد تمام معجزات ہیں جن میں یدبیزا اور آسا وہ بھی شامل ہیں اور سلطان مبین میں دلیل واضح حضرت موسا کو اللہ نے ایک روب اور دبدبہ عطا کیا تھا ورنہ ایک جانب حضرت موسا ایک شخص کے قتل کرنے پر مصر سے وہ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے مدین گئے تھے اور پھر اسی ظالم شخص کے سامنے وہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ میں وہی شخص ہوں جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا پیغام مانو جب کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے اور حضرت موسا علیہ السلام ابتدان وہ آئے ہیں دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کوئی ماننے والا نہیں کوئی تابیدار نہیں تو یہ اللہ کی تائید کے بغیر اور اس دبدبے اور اس روب کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اور یا وہ سلطان اموبین دلیل واضح ویسے تو یہ دیگر معجزات بھی اللہ نے دیے تھے لیکن دلیل واضح کہ وہ عصا اور ید بیجا تھی تو یہ بڑے دلیل واضح دلائل تھے اور یہ تخصیص بعدت تعمیم ہے وہ مبین اور دلیل واضح الا فراون و حامان و کی طرف حامان کی طرف اور قارون کی طرف اور یہاں پہ قرآن نے جو روساں ہیں وہ ذکر کیے ہیں جو قبرا ہیں وہ ذکر کیے ہیں حالانکہ حضرت موسا تو سارے فرعونی اور آل فرعون کی طرف آئے تھے لیکن عام طور چونکہ اناس و اعلیٰ دین ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہی ہوتے ہیں ان کے تابے دار ہوتے ہیں تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان کے بڑوں اور سرداروں کی طرف بھیجے گئے تھے گویا کے ساروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور قوم انہی کے نقش قدم پر وہ چل رہی تھی پھر فرعون یہ ملکیت کی اور بادشاہت کی علامت ہے ہا وزیر تھا فرعون کا یہ وزارت کی علامت ہے قارون یہ مال اور دولت کی علامت ہے اور ہمیشہ یہ ایسے لوگ انہیں اپنے اقتدار کی پڑی رہتی ہے اور جب ان کے اقتدار پہ بات آتی ہے تو پھر وہ حق کو نہیں مانتے الا فرعون و حامانہ و فراون کی طرف حامان کی طرف اور قارون کی طرف فقالو تو انہوں نے کہا ساحر ان کا یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے اور قوم نے بھی ان کی تابیداری میں پھر یہی کہا فلم جا احموم بالحق میں نے آئندینا پر آئے حضرت موسا علیہ السلام ان کے پاس بالحق کے حق کے ساتھ دین حق کے ساتھ من آئند ہماری طرف سے کالق طلوع ابنا اللہ ددین آ دلیل تو ہے نہیں تو دمکانے پہ اتر آتے ہیں اور یہ ہمیشہ دنیا پرستوں کا کام ہے کہ دلیل سے وہ کسی کو خاموش نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ لاٹھی سے اور ڈنڈے کے زور سے انہیں چپ کرا دو تو کہا انہوں نے اختلو ابنا الدین آمنما کے قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں ماہو اس کے ساتھ وسطیوںسا اور زندہ چھوڑو ان کی بیٹیوں کو ان کی لڑکیوں کو یہ زندہ چھوڑو حالانکہ بنا تو ہم ہونا چاہیے لیکن اس میں فرعون کی اس گندی سیاست کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکیوں کو چھوڑو یہ مفت میں ہماری بگار کریں گے اور ہماری خدمت کریں گے اور ہمارا جو جی چاہے گا تو وہی کریں گے ان کے ساتھ وسطیوں نے اہم اور زندہ چھوڑو ان کی لڑکیوں کو فرعون کی یہ دمکی یہ سورہ آراف آیت نمبر ایک سو ستائیس میں بھی ذکر کی گئی تھی وہاں پہ بھی کہا تھا اور یہی بات سنوقت تلو ابنا اہم و نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ان بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم غالب ہیں ان کے اوپر لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے اب کی بار یہ دمکی تو دی تھی اور تدبیر بھی کی ہوگی لیکن آیا وہ قادر ہوا اور اپنی تدبیر کو انجام تک پہنچانے پر وہ قادر ہوا قرآن کہتا ہے نہیں وہ ماں قید القافری نہ اللہفی دلال یہ اب کی بار فرعون کو یہ قدرت یہ حاصل نہیں ہوئی و ما قید الکافرین اللہفی دلال اور نہیں ہے تدبیر کافروں کی اللہفی دلال مگر گمراہی میں یعنی اب کی بار ان کی تدبیر وہ باطل تھی اور وہ بیکار گئی اور وہ اپنی تدبیر کو کارامت کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے وقال فرعون اور کہا فرعون نے ضرورنی چھوڑ دو مجھے اقتل الموسا کہ میں موسا کو قتل کر دوں بظاہر یوں لگتا ہے کہ فرعون کو کسی نے پکڑے رکھا ہے اور وہ اسے حضرت موسا کے قریب جانے نہیں دے رہے لیکن یہ بزدل بندے کی اور بزدل شخص کی علامت ہوتی ہے بزدل شخص ہمیشہ بس صرف وہ گفتار کا غازی ہوتا ہے اور چھوڑ دو مجھے تمہیں پکڑا کس نے ہے کہ تم حضرت موسا کے قریب تو جاؤ اور ہم نے پہلے اس سے سورہ قصص میں ذکر کیا تھا کہ ہامان سے اس نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک جگہ جو ہے یہ تعمیر کر دو کیونکہ اس کو اس بزدل کو اور اس ڈرپوک کو حضرت موسا کے اس مکے کا وہ زور معلوم تھا کہ وہ کتنا زور کا مکہ ہے اسی لیے وہ ہمان سے بظاہر تو لوگوں کو یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو میرا وزیر ہے اور میری بادشاہی ہے اور میں جو کرنا چاہتا ہوں اور یہ جس ذات کی طرف سے آیا ہے اس نے اسے کیا دیا ہے لیکن اصل میں موسا سے ڈر رہا ہے تاکہ میں اس کی دسترس سے وہ باہر رہوں ضروری اخت الموسا چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کروں موسا کو تو تمہیں پکڑا کس نے ہے تم آؤ تو قریب اقت الموسا کہ میں موسا کو قتل کروں اور مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی حضرت موسا علیہ السلام کو یہ دیکھتا تھا تو فرعون ڈر کے مارے اس سے اس کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا تھا اور پھر اسے واش روم جانے کی ضرورت وہ ضرور پیش آتی اتنا دباؤ میں تھا وہ ضروری اقتل الموسا چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کروں موسا کو ولید اور ابا اور چاہیے کہ یہ پکارے اپنے رب کو کہ وہ اسے مجھ سے بچا لے پیم نہ کہ وہ اسے مجھ سے بچا لے انی بد دے فرعون کو اپنی اقتدار کے لالے پڑے ہیں لیکن ہمیشہ دنیا پرست وہ اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں انی اقاف و ایوبد الدین کم بے شک میں ڈرتا ہوں کہ یہ بدل دے گا تمہارے دین کو فرعون کو دین سے کیا واسطہ تھا اور کیا تعلق تھا لیکن بعض لوگ وہ جو مذہبی ٹچ ہوتا ہے تو وہ دیتے ہیں اور یہ ہمیشہ اختدار کے بوکے وہ دین کا نام استعمال کرتے ہیں ہمارے اس ملک میں بھی یہی گندی سیاست ہوتی ہے مولوی تو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے استاد محترم سے وہ اکثر یہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہاں پہ اس صوبے میں مولویوں کی حکومت تھی تو کسی سے پوچھا ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ ان مولویوں کی حکومت میں اور دیگر لوگوں کی حکومت میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جس کے گلے میں اس نے ڈول کی وہ رسی وہ لٹکائی ہوئی ہے اوپر روٹی جو ہے وہ معلق ہے ہوا میں اور وہ چھت کے ساتھ وہ لٹکی ہوئی ہے تو جو ڈول والا ہے تو وہ اپنے نیچے وہ ڈول رکھ دیتا ہے اور اس ڈول کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اس روٹی کو حاصل کرتا ہے مولوی نے کتاب کو نیچے رکھا اور وہ بھی اسی روٹی تک پہنچنے کے لیے اس نے کتاب کو استعمال کیا ڈول والے نے ڈول کو استعمال کیا اور یہ کتاب پڑھ چڑھ کر اس نے وہ روٹی حاصل کی یہی فرق ہے تو فرعون بھی یہاں پہ دین کا نام استعمال کر رہا ہے حالانکہ اس کا دین سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں لیکن لوگوں کے جذبات اور عموماً دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اسی لیے دین کا نام استعمال کر رہا ہے اور سورہ زخرف میں آ جائے گا فستخ اتا فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا جیسے سیاسی اپنی اپنے قوم کو اپنی قوم کو بے وقوف بناتے ہیں اور لوگ بھی اس کی بھی بے وقوفی میں آ گئے بے وقوف بنانے میں آ گئے لوگ بھی اس کی سیاست کا شکار ہو گئے انقاف ودین کم انسان کو اللہ نے عقل دی ہے چاہیے یہ کہ بندہ عقل کو استعمال کرے انقاف کبھی کبھی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ آپ درس میں اتنی یہ صاف اور کھلی باتیں اور بالکل بے نیام باتیں یہ کیوں کرتے ہیں تو میں ان سے اکثر میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں اشاروں استعارات، کے کنایات پہ لوگ نہیں سمجھتے جتنی انسان بات کھل کر کرے اور واضح طور پر کرے تب جا کر ان لوگوں کے دماغ میں وہ بات بیٹھتی ہے اور اگر آپ اس سوچ پہ کہ یہ لوگ یہ خود بخود وہ جو بٹوین دا لائنز بات ہے وہ خود بخود سمجھ جائیں گے تو اس قوم سے یہ تما رکھنا یہ امید رکھنا یہ بے وقوفی ہے انی اخاف و دین کم بے شک میں ڈرتا ہوں کہ یہ بدل دے گا تمہارے دین کو اوساد یا یہ کہ یہ پھیلا دے گا زمین میں فساد کو مصر میں فساد پھیلانے کے لیے آیا ہے اور اصل میں اسے اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے یونس آیت نمبر اٹھتر میں کہا تھا وہاں پہ لوگوں کے جذبات یہ ابھار رہا ہے اجے تنا لنا اما و جدنا آبا یہ باپ دادا کے طریقے کو اور ہمارے باپ دادا کے دین کو یہ مٹانا چاہتا ہے اس سے لوگوں کو ہٹانا چاہتا ہے وہ تکون الکمل کبریا او فل اور یہ آئے ہیں زمین میں اخت مصر کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وجہ یہ کہ خود ان کے ہاتھ سے اقتدار جا رہا تھا تو حضرت موسا اور ہارون پر بھی وہی الزام لگا رہے ہیں تم پر بھی یہ الزامات لگائیں گے لیکن اپنا کام کرتے رہو او رفیل ارد الفساد یا یہ کہ پھیلا دے گا زمین میں مصر میں فساد کو وکالموسا اور کہا موسا علیہ السلام نے فرعون تو بڑی دھمکیاں دے رہا تھا کہ چھوڑ دو مجھے حضرت موسی کہتے ہیں وقالا موسی اور کہا موسی علیہ السلام نے انی استو بربی و ربکم کہ بیشک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور ربکم اور تمہارے رب کی من کل متکبرن ہر تکبر کرنے والے سے لا یؤمن بیوم الحساب کہ جو ایمان نہیں لاتا حساب کے دن پر ایسے گھمنڈی انسان کے تکبر سے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور میں اس کی پناہ حاصل کرتا ہوں ابوداؤت کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو موسار اشاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خاف قوما جب دشمن کی طرف سے خوف ہوتا اور ڈر ہوتا کہ وہ حملہ کر لیں گے کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول وہ یہ دعا مانگتے تھے اللہم میں ان نا نج آلو کفی انحور بکم ان شرور انسان کو بالکل یوں ہی یہ خالی و ذہن نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل کہ اے اللہ ہم تجھے اپنے ان دشمنوں کے سامنے کرتے ہیں یا اللہ ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں اور اے اللہ ہم ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ان کی شر سے پناہ میں رکھ ابود اور نسائی کی روایت میں یہ آتا ہے منکل متقبر و بیوم الحساب کہ جو ایمان نہیں لاتا بیوم الحساب حساب کے دن پر حضرت موسا علیہ السلام انہوں نے تقریر کی فرعون نے بھی یہ دمکیاں دیں تو اب ایسے وقت میں کہ دشمن کی طرف سے یا فرعون کی طرف سے مسلمانوں کو اور حضرت موسا کو جو پیغمبر تھے کہ انہیں نقصان پہنچانے کا جب یہ علامات نظر آ رہے تھے تو فراون ہی کے خاندان میں سے اور فرعون کے اکربا میں سے ایک شخص ایک رجل مومن وہ کھڑا ہوا حضرت موسا علیہ السلام کے دفاع میں اور اس نے ایسی تقریر کی ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پہ اس تقریر کو ذکر کیا ہے تو تورات میں یا انجیل میں اگر بندہ آج اس تقریر کو دیکھتا ہے تو یہ تقریر یہ توات اور انجیل میں نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اور یہ بھی تحریف کا شکار ہوا یہ قرآن کا اعجاز ہے محیمن ہے یہ محافظ کتاب ہے حالانکہ یہ تقریر حضرت موسا علیہ السلام یہ تو فرعون کے میں اور تابے داروں میں یعنی یہ توات سے پہلے کے تورات کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے تو رات میں یہ واقعہ نہیں ملتا نہ انجیل میں ملتا ہے اور یہ قرآن کا اعجاز ہے قرآن مہمن اور محافظ کتاب ہے وکالا رجول عالفرا اور کہا ایک ایماندار آدمی نے یہاں پہ تین صفات قرآن نے ذکر کی ہیں ایک یہ کہ رجل تھا رجول یعنی جس بندے میں رجولیت ہو مردانگی ہو تو وہی بندہ یہ دینے حق کا کام کر سکتا ہے اور یہاں پہ مردانگی سے مراد وہ ہمت اور شجاعت ہے خواہ اور یہ لفظ اگر ایک خاتون وہ کھڑی ہو جائے حق کے دفاع کے لیے اور ایک ظالم بادشاہ کے سامنے اور ایک ظالم کے سامنے تو پھر یہ رجولیت یہ اس میں بھی ہوتی ہے وکالر جلوم اور کہا ایک مرد نے ایک مرد مومن نے اور من ایمان والا من آل فراؤنا فرعون کے خاندان میں سے یعنی باوجود اس کے کہ خطرہ یہ بالکل سر پر اوپر منڈلا رہا تھا لیکن اس مرد مومن نے فرعون کے دربار میں للکارا ہے فرعون کو یک تم و ایمانا تم ایمانا ہمارے اساتذہ ہمارے استاد محترم مانا کرتے ہیں یک تم و ایمانا کہ وہ مضبوط کر رہا تھا اور وہ حفاظت کر رہا تھا اپنے ایمان کی جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کیے ہوئے تھی اور لغت میں یہ قتم کتمان یہ حفاظت کے معنوں میں بھی آتا ہے یک تم و ایمانا کہ وہ حفاظت کر رہا تھا ایمانہ ہو اپنے ایمان کی کہ وہ مضبوط کر رہا تھا اپنے ایمان کو یعنی وہی ایمان کہ جو اس نے اپنے دل میں چپائے رکھا تھا تو اسی ایمان کو وہ مضبوط کر رہا تھا آگے کی اس تقریر سے اور وہ ایسا مضبوط ایمان تھا کہ فرعون کی ان دمکیوں سے وہ اپنے ایمان لانے سے باز نہیں آیا فرعون کے ظلم سے وہ اپنے ایمان لانے سے باز نہیں آیا اور فرعون نے جتنی تدبیریں کی تھیں اس سے وہ باز نہیں آیا تو یک تم ایمانہ وہ حفاظت کر رہا تھا اپنے ایمان کی اسی لیے مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ وہی شخص ہے کہ جو حضرت موسا علیہ السلام جب مدین نہیں گئے تھے اور انہوں نے ایک کپتی کو قتل کیا تھا اور فرعون نے اور اس کے ہواریوں نے سورہ قصص میں یہ واقعہ گزرا تھا کہ حضرت موسا کو مدین سے نکلنے کا جس شخص نے یہ واقعہ یہ بات کی تھی اور ایک شخص وہ دوڑتا ہوا آیا کہ فرعون اور اس کے وزیر وہ تمہارے قتل کرنے کا مشورہ بنا رہے ہیں اسی لیے نکلو یہاں سے یہ وہی شخص ہے اور حضرت موسا علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے رسالت کا اعلان کیا تو یہ اسی وقت سے ایمان لے آئے تھے ان پر اور یہ اپنے ایمان کی حفاظت یہ کر رہے تھے ایمان کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اسی لیے علماء کہتے ہیں جب وہ کتمان کی بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کتمان ایک مضموم ہے ایک وہ ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے اور بعض کتمان وہ ہوتے ہیں کہ جو محمود ہیں تو علماء اس آیت کو بھی وہ کتمان محمود میں ذکر کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک ایسی جگہ پہ ہو ایک ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ بیان کرنا فی الحال اس کے بس میں نہ ہو تو اگر وہ پردہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہو اور اپنے ایمان کو وہ مخفی رکھ رہا ہو اور پھر وقت آنے پر وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے تو یہ ایک محمود بات ہے وکالا رجمن آل فراؤنا اور کہا ایک مرد مومن نے من آل فراؤنا فراون کے تابے داروں میں سے یکتم تم ایمانا کہ جو حفاظت کر رہا تھا اپنے ایمان کی کہ جو مضبوطی سے تھامے ہوا تھا اپنے ایمان کو اتخت الن یقول ربی اللہ اور یا دوسرا مانا کتمان کا کہ جو چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو یہ مانا بھی ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے اس نے اپنی ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا وجہ یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اب جب اس کے اظہار کا وقت آیا ہے تو اب اظہار کر رہا ہے اور اس سے پہلے اس نے اظہار نہیں کیا تھا اور یہ قرآن مجید میں سورہ فتحہ میں بھی وہاں پہ بھی ہم ذکر کر لیں گے آیت نمبر پچیس میں کہ جب صحابہ کرام فتح مکہ کا جو واقعہ ہے تو اس میں اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ ولو لارے جالو وَنِسَاءُمْ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَتَعُوهُمْ فَتُسِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ اور یہ وہی سورہ فتحہ میں کہ بعض ایمان والے مرد اور بعض ایمان والی عورتیں کہ تمہیں ان کا ایمان ابھی معلوم نہیں ہے حالانکہ درپردہ وہ ایمان لائے ہیں تو اگر میں تم لوگوں کے ہاتھ ان سے نہ رکھتا تو وہ تم لوگوں کے ہاتھوں ان, انہیں بھی نقصان وہ پہنچ جاتا اسی لیے میں نے تم لوگوں کے ہاتھوں کو مکہ والوں پر چڑھائی کرنے سے وہ روکے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے ایمان کو وہ چپائے تھا وکالا رجل مؤمن من آل فراؤن اور کہا ایک مرد مومن نے فراون کے تابے داروں میں سے یک تم ایمانہ کہ جو مضبوط رکھے مضبوط تھامے ہوئے تھا اپنے ایمان کو اتختل رجولن ربی اللہ کہ آئے تم قتل کرتے ہو رجولن ایک شخص کو ایک مرد کو ان يقول اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے وہ اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتا ہے وقت جا کم بلبیہ نات رب اور اس کا یہ دعوی یہ کوئی خالی خولی دعویٰ نہیں ہے اور کھوکھلا دعوی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس دلائل ہیں وکجا کم بلبینات مربکم اور تحقیق وہ لایا ہے تمہارے پاس واضح دلائل مربکم تمہارے رب کی جانب سے وین کو کاو بن فال اور اس سے پہلے بھی ہم یہ تبلیغ میں بلاغت کی یہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ کبھی کبھی بیان میں ایسا موقع آتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کو قسم کی رعایت کرنی پڑتی ہے اسے کہتے ہیں مجارات القسم مجارات القسم کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مقابل کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ذرا اس بات میں تم غور کرو یا تو تم حق پہ ہوگے یا یہ بندہ حق پہ ہوگا تو یہ تم حق پہ ہو گے یہ صرف وہ قسم کی اور مقابل کی تھوڑی سی رعایت کرنی ہے اور یہ تبلیغ میں یہ جائز ہے وہ اکو کاز بن فال اور اگر ہے وہ جھوٹا فال قذبو تو اس پر سزا ہے اس کے جھوٹ کی وہیں اکو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے اس کے جھوٹ کی سزا ملے گی وہیں اکو اور اگر وہ سچا ہے اور تم لوگ انکار کرتے ہو اور اگر وہ سچا ہے اور تم انکار کرتے ہو یو سب کم باد یا عید تو پہنچ جائے گا تمہیں باز وہ آزاب یا عید و کم یا اس کا مزدر یہ وعید سے ہو جائے تو مانا ڈرانا اور اگر اس کا مزدر وعدے سے ہو جائے تو مانا وعدہ کرنا دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ تو پہنچ جائے گا تمہیں باز وہ آزاب یا عید کہ یہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اس آذاب کا اور مانا وعید تو پہنچ جائے گا تمہیں بازے وہ آذاب کہ جس سے یہ ڈراتا ہے تمہیں تمہیں جس عذاب سے ڈرا رہا ہے وہ عذاب تمہیں پہنچ جائے گا ان اللہ کذاب یہ کا الہی ہے اور یا ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ رجل مومن نے کتنی برمحل اور کتنی جامع اور پرمغز تقریر کی ہے لیکن کیا ان ازلی بدبختوں کو اس کی تقریر کوئی کام آئی کوئی فائدہ دیا ان اللہ لا یادی اس کا جواب ہے بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا من اسے ہوا مسرفن کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے کذاب اور بڑا جھوٹا ہے امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت وکال رج من عالفراؤنا اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ میری اپنی زندگی میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں بار بار یہ مشاہدہ کیا ہے ولقجرب توفی احوال نفسی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بذات خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی کسی شریر نے اور کسی نقصان پہنچانے والے نے مجھے شر پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تو میں نے خود اس سے بذات خود بدلہ نہیں لیا بلکہ میں نے اپنا معاملہ یہ اللہ رب العزت کے سپرد کیا ہے اور پھر اللہ رب العزت کی مار ایسی ہے وہ جب دشمن کو پکڑتا ہے فَإنَّهُ سُبْحَانَهُ يُقَيِّضُ اقوامن تو پھر وہ دشمن کے اندر سے ہی ایسے لوگوں کو اٹھا لیتا ہے لاف کہ جنہیں میں جانتا تک نہیں لیکن وہ میرے دفاع میں اٹھ جاتے ہیں اور میری طرف سے وہ جواب دیتے ہیں یبالغون فی نفی دف ادال اور وہ میری طرف سے بالکل ایسے جواب دیتے ہیں کہ ایسا جواب شاید میں نے خود بھی نہ دیا ہوتا اور میں نے خود اس کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے اسی لیے درس میں ہم اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو اور درس پڑھانے والوں کو ہم یہی بار بار یہ تلقین کرتے ہیں کہ یاد رکھیں یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں اگر آپ کے کوئی مقابل آتا ہے تو یاد رکھیں اپنے آپ کو زوراور اور اپنے آپ کو تگڑا نہ سمجھیں اور یہ نہ کہیں کہ میں اس سے انتقام لے سکتا ہوں بلکہ جس ذات کا کلام آپ بیان کر رہے ہیں اور جس ذات کے کلام کے آپ مبلغ بنے ہوئے ہیں اسی ذات کے حوالے کر دیں وہ ایسے ایسے لوگوں کو اور وہ ایسا انتقام لے گا تم اگر اس سے انتقام لو گے تو گویا کہ تم نے اسے اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے ہلاک کرنے سے تم نے اسے بچا لیا ہے اور جب تم اسے اللہ کے حوالے کرو گے تو اللہ اسے ایسی مار دے گا کہ پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا وقال رونا یک تم ایمانہ بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت ابن زبیر کی روایت ہے مکی دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبہ میں ہیں اور عقبہ ابن ابھی معید بدبخت کہ جو بدر میں پھر مردار ہوا ہے اور ہلاک ہوا ہے رسول اللہ مسجد حرام میں اور کعبہ میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ بدبخت آیا اور یہ اللہ کے پیغمبر یہ ان کے گلے میں جو چادر تھی تو انہیں اس نے اس بدبخ نے ان کے گلے میں ایسا زور دیا انہیں کہ اللہ کے پیغمبر ان کا سانس بند ہو گیا فخن قہوبی خنقن شدید کہ آن قریب ان کی سانس وہ بند ہونے والی تھی اور حضرت ابو بکر وہ تشریف لائے اور اس بدبخت کو اس سے ہٹا دیا اور دکا دے دیا اور اس سے کہا کہ بدبخت اتختلون رجولن ربی اللہ وقد جا کم بلبئی نات مب اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے کہ اس امت کے جو رجل مومن ہے ابو بکر وہ حضرت موسا کے رجل مومن سے وہ بہتر ہیں انہوں نے ایمانا ایک عرصے تک اپنے ایمان کو چپائے رکھا لیکن اس امت کا جو رجل مومن ہے تو اس نے اپنے ایمان کا جہرن اعلان کیا ہے وہ یکساد ان اللہ یہدی من ہوا مصرف ان کذاب بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا من اسے کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے کبضاب اور بڑا جھوٹا ہے یا قوم اے میری قوم لقومل ملک اليوم تمہارے لیے بادشاہی ہے آج کے دن غاہرینا غالب ہونے والی فل اردی مصر کی زمین میں فمئی انسرونا اللہ تو پس کون ہے کہ جو ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے انجا انا اگر آجے ہمیں اللہ کا عذاب قال عالفرآون فرعون نے جب کہا کہ میرے اپنے خاندان میں ایک بندہ ایک شخص وہ میرے ہی دربار میں مجھے باتیں سنا رہا ہے حال فرعون تو کہا فرعون نے ماں اری کم الاما ما اری کم اللام ارا کہ میں رائے نہیں دیتا تمہیں مگر وہی رائے دیتا ہوں ارا جو میں سمجھتا ہوں پہلے اری سے مراد رائے سے اور ارا یعنی جو میں دیکھتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں اور میں رائے نہیں دیتا تمہیں اللہ آرا مگر وہ جو میں سمجھتا ہوں اور ماہ آہدی کم اللہ سبیل ار رشاد یعنی فرعون کے پاس دلیل ہے نہیں لیکن میری رائے تو یہ ہے وما اہدی کم اللہ سبیل الرشاد اور میں نہیں دکھاتا تمہیں مگر بھلائی کا راستہ وکال الذي آمنا اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لایا تھا یا قوم اے میری قوم انی اقاف علیکم کم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مثلا یوم الاحزاب ان گروہوں کے ان گروہوں کے عذاب کی مانن یوم مراد یہاں پہ عذاب ہے کہ گروہوں پر جو عذاب نازل ہوا تھا ان کا جو دن عذاب کا تھا تو اس کی مانند عذاب پہ میں تم, تم پر ڈرتا ہوں انی علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مثل احذاب ان گروہوں پر عذاب کے دن کی مانند کہ ان پر جو عذاب نازل ہوا تھا تو اسی کی مانند اسی کے مثل تم پر عذاب سے ڈرتا ہوں وہ کون سے عذاب تھے کن کن قوموں پر احزاب سے مراد کون ہیں ہے مسلدہ بے نوح کے حال کی طرح دا اب حال کو کہتے ہیں قومنوہ کے حال کی طرح کہ جو پانی کے ذریعے غر کیے گئے وہ آ کے جو ہوا کے ذریعے اور قوم عاد کے حال کی طرح کہ جو ہوا کے ذریعے غر کیے گئے وہ سمود اور سمود کی طرح کہ جن پر چیخ ماری گئی والذین من میں اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے جیسے قومی جن پر پتھر برسائے گئے اعباد یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے ہلاک ہوئے کوئی ظلم ہوا تھا ان پر اللہ اباد ظلم تو دور کی بات ہے اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتے وہ یورید ظلم اللہ اعباد اور اللہ ارادہ نہیں کرتے ظلم کا اپنے بندوں پر اور دیگر جگہوں پہ آتا ہے وما رب کب اللہ آبی کہ نہیں ہے تمہارا رب وہ تھوڑا سا ظلم کرنے والا بھی کسی بندے پر ویا قومی قوم, قَوْمِ انی اقاف علی کوناد بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر اس پکار کے دن سے تناد پکارنا یہ مزدر ہے اور اصل میں یہ تنادی دی تھا لیکن مظاف علے کی وجہ سے وہ آخر سے جو یا ہے تو وہ حزب ہوئی ہے یوم تنا تو یوم تنادی تھا اصل میں یوم تناد اس پکار کے دن سے یومت ال مدبرینا کہ جس دن تم مڑو گے مدبرین پیٹ پھیر کر کیا مطلب یعنی اگرچہ تم لوگ بھاگ جاؤ گے جب یہ قیامت کے یہ احوال تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو تم بھاگنے کی کوشش کرو گے لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے یومت المدرینا کہ جس دن تم مڑو گے پیٹ پھیر کر مالکم من اللہ منعاسم اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا وہ میت اللہ فما لہو منہاد اور جس پر اللہ گمراہی کی مہر لگا لے فما لہو منہاد تو نہیں ہے کوئی اسے راہ دکھانے والا ولا قدر سلنا موسا بے آیا اور تحقیق ہم نے بھیجا تھا موسا کو اپنے معجزات کے ساتھ بالخصوص دلیل واضح کے ساتھ فرعون حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے پر جب آیا حضرت موسا علیہ السلام ان کے پاس دین حق کے ساتھ من عندنا ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا کہ قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ اور زندہ رہنے دو ان کی لڑکیوں کو اور تدبیر نہیں تھی کافروں کی مگر گمراہی میں تباہی میں اور کہا نے چھوڑ دو مجھے کہ میں قتل کروں موسا کو اور چاہیے کہ یہ پکارے اپنے رب کو اور وہ اسے مجھ سے بچا لیں انخاف بدلدین کم بے شک میں ڈرتا ہوں کہ یہ بدل دے گا تمہارے دین کو یا یہ پھیلا دے گا زمین میں مصر میں فساد کو اور کہا موسا نے کہ بے شک میں پنا لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر تکبر کرنے والے سے کہ جو ایمان نہیں لاتا حساب کے دن پر اور کہا ایک مرد مومن نے فرعون کے خاندان میں سے کہ جو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا اپنے ایمان کو تخت الرجولن یعنی فرعون کے اس دباؤ کی وجہ سے اور اس شان و شوکت کی وجہ سے اس کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آئی تھی اور یہاں پہ قرآن نے یہ صفت بطور صفت کے ذکر کی ہے اسی لیے بطور صفت کے تب ہی ہوگا کہ جب اس کا ایسا معنی کیا جائے کہ وہ باقی وہ صفت کے دائرے میں وہ آتا ہے یک تم ایمانہ اور لغت میں یہ حفاظت کے مانوں میں بھی آتا ہے اسی لیے جب کہتے ہیں کتمان یعنی کرنا تو وہاں پہ راز کو چپانا تو کتمان سر کا معنی یعنی راز کی حفاظت کرنا یک تم ایمانا کہ جو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا اپنے ایمان کو اتختلن اور تم قتل کرتے ہو ایک ایسے شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تحقیق آیا ہے تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ اپنے رب کی جانب سے اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر وبال اس کے جھوٹ کا ہے اور اگر یہ سچا ہے اور تم انکار کرتے ہو تو پہنچے گا تمہیں بازے وہ عذاب کہ یہ ڈراتا ہے تمہیں اس سے یا وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ اس کا بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا اسے کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے کذاب اور نہائی جھوٹا ہے امریقوم میری تمہارے لئے بادشاہی ہے آج کے دن ظاہرین فی الارد اور تم غالب ہو فی الارد زمین میں لیکن یہ اقتدار کب تک ہوگا فمئی انصرنا من بأس اللہ پس کون ہے کہ جو ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر یہ عذاب آجائے ہمیں قال فرعون تو کہا فرعون نے ما اریكم الا ما اراب میری رائے نہیں ہے تمہاری مگر تمہیں اللہ ما ارا مگر وہی جو میں سمجھتا ہوں یعنی میری رائے حرف آخر ہے وما اللہ سبیل الرشاد اور میں نہیں دکھلاتا تمہیں مگر بھلائی کا راستہ اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لایا تھا اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم احداب ان گروہوں کے دن کے عذاب کی مانن سے قوم نوح کے حال کی طرح آدن اور عاد کی طرح اور سموت کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان کے بعد آئے تھے اور نہیں ہے اللہ کے وہ ارادہ کرتا ہے ظلم کا ادنا ظلم کا اپنے بندوں پر اور اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یومناد پکار کے دن سے کہ جس میں ہر کوئی وہ پکارے گا ایک دوسرے کو پکارے گا لیکن کوئی کسی کے کام وہ نہیں آ سکے گا اسی طرح پکار کا دن ہوگا فرشتوں کی طرف سے میدان محشر میں کھڑے لوگوں کو پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے لوگوں کو پکارا جائے گا یو متناد یہ پکار کا دن ہے جس دن تم مڑو گے مدبرین پیٹ پھیر کر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا اور جس پر اللہ گمراہی کی مہر لگا لے تو نہیں ہے کوئی اسے راہ دکھانے والا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین